ماہر رجب المرجب وہ مبارک مہینہ ہے جس کی چھ تاریخ کو سلطان الہند وارث النبی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے پندرہ تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے بائیس رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا اس مبارک منایا جاتا ہے اور اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو وہ عظیم رات ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دلہا بنایا گیا براتی کون تھے فرشتے سبحان اللہ اور اس رات آپ نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر آن ان فانن طے کیا وہاں سے آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے پھر لا مقام پر تشریف لے جا کر رب کا خاص قرب حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور اللہ تبارک کا تعالی کا دیدار کیا کیا شان ہمارے نبی کی اور کیا شان شب میراج کی سنیے مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں پرداروخ انور سے جو میرا جنت کا ہوا رنگ دوبالا شبے میرا پردار انور سے جو میرا جنت کا ہوا رنگ دوبالا شبے میرا जिस वक्त चली शाहे मदीना की सुवारी جس وقت چلیساہے مدینہ کی سواری جس وقت چلیساہے مدینہ کی سواری جس وقت چلیساہے مدینہ, مدینہ کی سواری سجدے میں جھکا عرش معلّہ شب میرا سجدے میں جھکا عرش معلّہ شب میرا پردار انور سے جو میراج جنت کا ہوا رنگ دوبالا شبے میراج اے بز میں تد اللہ میں پہنچ کرے ایسلے آلہ بز میں تد میں پہنچ کر ایسلے آلہ بز میں تد میں پہنچ کرے اے اے بز میں تد میں پہنچ کر اس ذات میں گم ہو گئے آکاش بے میرا اس ذات میں گم ہو گئے آکاش بے میرا پردار کے انور سے جو اٹھا شبے میراج جنت کا ہوا رنگ دوبالا شبے میراج جب پہنچے مقام فتح اللہ پہ محمد جب پہنچے مقام فتح اللہ پہ محمد جب پہنچے مقامی فتح اللہ پہ محمد جب پہنچے مقام فتد اللہ پہ محمد خالق سے رہا کچھ بھی نہ پرداش بے میرا خالق سے رہا کچھ بھی نہ پرداش میرا پردار انور سے جو میرا جنت کا ہوا رنگ دو بالا شب ہمارے آکا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے شب معراج جنت کی سیر فرمائی جنت کے مختلف مناظر دیکھے اور آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا تاکہ آپ جنت کا مشاہدہ کر کے اپنی امت کو جنت کا وصف بیان کریں اللہ ہمیں اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے یاد رکھیے جو جنت کے لیے سوال کرتا ہے دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو جنت بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے جنت میں چند بلند و بالا محلات دیکھے ان بلند و بالا محلات کے بارے میں جب پوچھا تو جبریل امی علی سلام نے عرض کی یہ بلند و بالا محلات غصہ پینے والوں اور لوگوں سے اف در درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اب وہ آشکانی رسول جن کو بات بات میں غصہ آتا ہے تو سوچیں کہیں اس جنتی محل سے معرومی نہ ہو جائے تو غصہ آتا ہے آنے پر کنٹرول نہیں ہو سکتا بھائی جب کر سکتے ہیں نا اس کو اس پر غیر شریف نفاذ سے تو اپنے آپ کو روک سکتے ہیں اور روکنا چاہیے کیونکہ جس کا غصہ کسی گنا کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اب غصہ آیا تو ہم نے جھاڑ دیا غصہ آیا تو اس کی بےزتی کر دی اس کی دلازاری کر دی اس کو مار دیا اس کو گالی دے دی. اس کو لڑے بھڑے زخمی کر دیا قتل کر دیا نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے اور زبان چلا رہے ہیں تو غصے پر قابو کرنا چاہیے قابو پانا چاہیے اور افو در درگزر معافی سے کام لینا چاہیے جو خوش نصیب ایسا کرے گا غصہ پی لے گا اور لوگوں کو معاف کر دے گا سبحان اللہ اس کے لیے جنتی محلات ہیں وہ محلات جسے شب مہراج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ملاحظہ بھی فرمایا تو یاد رکھیے غصہ جو نے بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے جڑ غصہ آئے گا تو جس سے غصہ آیا اس سے حسد بھی پیدا ہوگا اور حسد بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے جس پر غصہ آتا ہے پھر انسان اس کی غیبت بھی کرتا ہے اس کی چگلیاں بھی کھاتا ہے اس کے لیے دل کے اندر کینا بھی آ جاتا ہے اسے تعلقات ختم کر لیتا ہے بازوقات جھوٹ بھی بول دیتا ہے اس کے بارے میں جھوٹے الزام لگا دیتا ہے اس کو حقیر جانتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے اس, کے اس, کے اس کو حقیر جانتے ہوئے تکبر کا شکار ہوتا ہے مار دھاڑ کرنے سے باز نہیں آتا اس کا مذاق اڑاتا ہے تعلقات ختم کر لیتا ہے بے مرتی کا اظہار کرتا ہے شماتت کرتا ہے شماتت کیا ہوتی کسی کی تکلیف پر خوش ہونا اور احسان فراموشی یہ اندازہ لگائیں بہت ساری برائیاں غصے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں غصے کا علاج رسالہ پڑھ لیں میرے مرشید کا انشاءاللہ شاء اللہ از وجل آپ کو غصے کا علاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غصہ کرنے والے کو ڈانٹتے ہوئے فرماتے ہیں جو غیر شریف غصہ کرتے ہیں اے آدمی غصے میں تو خوب اچھلتا ہے کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے اللہ کی پنا اللہ کی پنا اللہ کی پنا تو برحل یہ آپ غصے کا علاج رسالہ پڑھ لیں گے تو اس کے بارے میں معلومات ہو جائے گی تو شب مہراج مراج والد صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی جنت میں بلند و بالا محلہ دیکھے جو کہ غصہ پینے والوں کے لیے تھے اور معافی دینے والوں کے لیے تھے شنشاہ مدینہ قرار قلب و فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ قرار قلب و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں میں نے ایک محل دیکھا اس کے سہن میں ایک عورت تھی میں نے کہا یہ محل کس کے لیے کہا عمر کے لیے رضی اللہ تعالی شب اثرہ کے دولات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس محل کو اندر جا کر دیکھنے کا ارادہ کیا پھر اے عمر تمہاری غیرت یاد آگئی گئی یہ سن کر حضرت سعین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے عرض کی رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے جنت میں داخل ہو کر ایک محل قریب محل کے قریب پہنچا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو بتانے والے نے بتایا کہ قریش کے ایک شخص کا ہے اور پھر بتایا گیا کہ عمر بن خطاب کا ہے شب اصرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو حف یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی کنیات مجھے اس محل میں داخل ہونے سے صرف تمہاری غیرت نے روک دیا فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں مجھے اللہ تعالی نے آپ کے صدقے ہی تو یہ بلندی بخشی ہے آپ کے صدقے سے تو اللہ تعالی نے مجھے ہدایت دی آپ کے صدقے ہی سے مجھ پر احسان فرمایا اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی رونے لگے تو شب مہراج ہمارے آقا معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کا محل جنتی مکان ملاحظہ فرمایا فاروق اعظم کی کیا شان ہے یہ تو قطعی جنتی جنتیوں کے سردار ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا میں جنت میں داخل ہوا وہاں میری ہتھیلی پر ایک سیب رکھا گیا اور اس سے ایک پسندیدہ حور نمودار ہوئی اس جنتی حور کی آنکھوں کے کنارے گد کے پروں کے ابتدائی سروں کی مثل تھے میں نے پوچھا تو کس کے لیے ہے اس جنتی حور سے شب اصرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کس کے لیے ہے اس جنتی حور نے کہا میں خلیفہ عثمان بن عفان کے لیے ہوں جو آپ کے بعد ظلمن قتل کیے جائیں گے تو شب مہراج مہاراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اس جنتی حور کو بھی ملاحظہ فرمایا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالن ہو کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کیا شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہو کی ہو مبارک تم کو ضون نورین جوڑا نور کا التر فرماتے نا نور کی سرکار سے پایا دوشال نور کا نور کی سر سے پایا دوشال نور کا نور کی سر کار سے پایا دوشال نور کا مبارک تم کو ذن غمیر کی شان و عظمت بھی پتہ چلی اور ہمارے اکالی فلاط اسلام شب معراج صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل بھی جنت میں ملائدہ فرمایا اور صدیقی اکبر اور معراج یہ تو ایک مستقل موضوع انشاءاللہ اس پر بھی اس سلسلے میں آپ کو مدنی پھول پیش کیے جائیں گے مشکا شریف کی حدیث پاک چھ ہزار سینتیس جنت کی سیر کے دوران معراج کے ڈولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے قدموں کی آہٹ سماعت فرمائی اور آپ کو بتایا گیا یہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مؤذن رسول ان کی شان سبحان اللہ اکالی و سلام نے ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سماعت فرمائی ایک دن فجر کے وقت مہراج کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالحبشیر رضی اللہ تعن کو فرمایا اے بلال مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں کون سا ایسا عمل کیا ہے جس پر ثواب کی امید سب سے زیادہ ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی قرض کیا میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا ہاں میں دن رات کی جس گھڑی بھی وضو یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو اللہ تعالی نے میرے مقدر میں کی تھی جسمانی معراج میں ہمارے اکالی سلاۃ وسلام نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی کو ملاحظہ فرمایا مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ قیامت کے بعد ہوگا اور تمام مخلوق سے پہلے حضور جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ کے محبوب علی سلاط و سلام لوگوں کے انجام پر خبردار ہیں آپ نے کئی سال پہلے کئی لاکھ سال پہلے یہ واقعہ ملاحظہ فرما لیا ان آنکھوں کے قربان ان کانوں کے قربان سبحان اللہ کہ لوکوں سال بعد جو واقعہ ہونا تھا میرے اکالی سلاط اسلام نے پہلے ہی ملاحظہ فرما لیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اپنا عمل بتایا کہ وضو اور غسل کے بعد دو نفل تحیت الوضو پڑھ لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی نصیب فرمائے یاد رکھیے وضو کرنے کے بعد آزائے وضو خشک ہوں اس سے پہلے دو رکعت پڑھنا مستحب ہے اسے کہا جاتا ہے تحیت الزو شب مہاراج ہمارے اکالی سلاط و سلام نے عرش کے نور میں چھپا ہوا ایک شخص دیکھا فرمایا یہ کون ہے کوئی فرشتہ ہے ارض کیا گیا نہیں فرمایا کوئی نبی ہے کہا گیا نہیں پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے دنیا میں اس کی زبان ذکر اللہ سے تر رہتی تھی اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا تو اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کرنا مسجدوں سے محبت کرنا والدین کے لیے برائی کا سبب بننے سے بچنا یہ تینوں اعمال رب زلجلال کی بار میں بہت ہی پسندیدہ ہیں اللہ میں ان عمل کی توفیق عطا فرمائے معراج والے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات فرمایا کے جنت میں ایک فواہشہ عورت کو دیکھا اس کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا یہ عورتیں کنویں کے کنارے کتے کے پاس سے گزری جو پیاس سے ہانپ رہا تھا تو اس عورت نے اپنا اظہار کوئے میں لٹکا کر تر کیا اور پھر کتے کے حلق میں نچوڑ دیا اور کتا سیراب ہو گیا اس کی پیاس بج گئی تو اللہ تعالی نے اس سبب سے اس فااہشہ عورت کی مغفرت فرما دی جانوروں کو رحم کرنا چاہیے جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہاں پاکستان میں عمن کتے اور بلیاں نظر آتے ہیں تو ان کو مارنا نہیں چاہیے ان کو خام خواہ نہیں دینی چاہتے نہیں دینی چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ تعالی بھی تم پر رحم فرمائے گا تو جانوروں پر رحم کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہمیں عطا ہو جائے انشاءاللہ اللہ بشرط صحت و زندگی ہمارے اکالی سلاط اسلام نے جہنم کے جو مشاہدات فرمائے جو معائنہ فرمایا اس کی کچھ جھلکیاں اگلے سلسلوں میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ شاء اللہ اضا اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب کے مہینے کا ادب احترام تعظیم نصیب فرمائے گناہوں سے بچنے کی ہر ہر لمحہ توفیقتہ فرمائے رجب میں تو خاص طور پر گناوں سے بچنا چاہیے اور اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیقت فرمائے رجب کا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کی طرح ہے رجب میں جو سات روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنم کے ساتوں دروازے بند کر دے گا جو رجب میں آٹھ روزے رکھے گا اللہ تبارہ کا وطالہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دے گا جو رجب میں دس روزے رکھے گا اللہ تبارہ کا وطالیہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا جو رجب میں پندرہ روزے رکھتا ہے سرحان اللہ اس کو ایک منادی ندا دے گا کہ تیرے گنا بخش دیے گئے تو اپنا عمل پھر سے شروع کر تیری ساری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں اللہ میں رجب کے روزے نصیب فرمائے آمین بجا النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم